أول الله تعالى عنه وقد رسول لا امرتهم لا امرتهم ترجمہ کرو نا ایک حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ کرو پھر آگے چلو حضرت میں ہوتی مشقت ادا امتی اگر یہ نہ ہوتا کہ ان اشوک میں مشقت سمجھوں میں مشقت سمجھوں اپنی امت پر مسبا <تصح> ہر وضو کے ساتھ, ساتھ <تصح> ملّ روایت کیا ہے باب الوزو ایزو کا باب ان اب ہوریرا تا رضی اللہ عنہ ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ابو ہوریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا لولا ان اشق على اعلی اگر میں مشقت نہ سمجھتا اپنی امت پر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں مشقت سمجھتا ہوں اپنی امت پر لمر تو ہوں کی تو میں ان کو حکم دیتا مسواق کرنے کا معلی ودو ان ہر بدو کے ساتھ جب بھی اردو کریں تو مسوا کرنے کا حکم دیتا ان کو لیکن میں چونکہ مشقت سمجھتا ہوں تو مشقت سمجھنے کی وجہ سے مسوا کرنے کا حکم نہیں دیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے تو وہ کام فرض ہو جاتا تو فرد نہیں ہے مستحب ہے افضل اولا بہتر ہے اخرجہ مالک الحمد النسائی مالک احمد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے وہ ابن خزیمہ تھا اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے وہ اداکارہ تعلیقا۔ اور بخاری نے اس کو معلق ذکر کیا ہے تعلیقن ذکر کرنا معلق ذکر کرنا یہ ہوتا ہے سند کے بغیر یا سند کے ابتدائی حصے کو ذکر کیے بغیر سند کے آغاز میں سے کچھ رابیوں کو حذف کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں معلق روایت وہ روایت جس کی سند کے شروع کے راوی گرا دیے جائیں ذکر نہ کیے جائیں اس کو معلق روایت کہتے ہیں تو امام بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے لیکن پوری سند کے ساتھ ذکر نہیں کی بلکہ تعلیقن ذکر کی ہے تعلیقن معلق ذکر کی ہے معلق وہ روایت جس کی سند کے شروع کے رابی گرے ہوئے ہوں شروع کے رابی ذکر نہ ہوں عن ربی اللہ ہاں جی مطالعہ کیا ہے سب نے آج ہفتہ ہے کتنے دن تھے آپ کے پاس مطالعے کے لیے جمہیں رات بھی جمعہ بھی دو دن مطالعہ کسی بھی جن معاف نہیں جیسے نماز کسی حال میں معاف نہیں ایسے مطالعہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ان کیا سی ہے کوئی غور نہیں کیتا نہیں ہے ہاں جی ان کی سی ہے حرف جر حرف جر کل کتنے ہیں کون کون سے جسے پوچھا جائے وہ بتائے بس پاگلوں کی طرح سارے شروع ہو جاتے ہیں حرف جار کیا عمل کرتا ہے کس کو حرف کو جر دیتا ہے شیر کو جر دیتا ہے لفظ کی تین قسمیں ہیں نا کس لفظ کو دے ان پیچھے ایک رہ گیا ہے پیچھے رہ گیا اسم کو جڑ دیتا ہے لکھنؤ کی تیر کس میں نا اسم فیل اور حرف ہرخ بھی کہہ دیا غلط ہو گیا حرف بھی کہہ دیا غلط ہو گیا پیچھے کیا رہ گیا اسم. وہی ٹھیک تھا جو اس نے نہیں کہا اسم کو جڑ دیتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو جڑ دیتا ہے ابھی یہ ابھی کی تو یا ساکن ہے این نے جڑ کدھر دی ہے ہاں جی ان نے جڑ دینی تھی نا تو کدھر گئی جاری تھی کی ابھی کی تو یا ساکن ہے کون بتائے گا وہ آخری ررف کو جر دیتا ہے. اس کی ہے لیکن جو اس کا عراب ہے وہ ستا مقبرہ کا عرب ہاں یہ اس کی جری حالت ہے اسماعی سیتا قبرہ کا عراب بالحرف آتا ہے جو یا ہے یہ جر کی علامت ہے رفی حالت واؤ کے ساتھ نصبی حالت الف کے ساتھ اور جری حالت یا کے ساتھ آتی ہے اسماء ستہ مکبرہ کی اعراب راب ہے اس کا ان ابی حراتا حری را کیا سیکھا کس کی راتن کی تصغیر ہے ہورئی راہ تو ہورئی را تا کی تا پر زبر پڑی ہے کیوں پڑی ہے زبر غیر منصرف کیوں غیر منصرف ہے علم اور تانیس دو اسباب ہیں اس میں تو اس پر پیش تو آ جاتی ہے غیر منصرف پر ابھی ہورئی تو کیوں نہیں پڑا نالے غیر مصرف نالے مبنی تو کال ہاں جی مذاف علیہ ہے بریرہ کیا ہے ابھی مضاف اور بریرہ مضاف علیہ مضاف علیہ علی کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے اور غیر مصرف کی جری حالت کے ساتھ آتی ہے نسبی اور جری دونوں حالتیں غیر منصرف کی فتحہ کے ساتھ آتی ہیں ابھی ہو رہا رہتا رد اللہ رادیا کیا سیکھا ہے لولا ان اشقا یہ ان کیا سی ہے ان یہ کون کون سے ہیں حروف ان لن کی ادن یہ کیا عمل کرتے ہیں حروف ناصبہ ہاں جی ہاں نصب مستقبل کنند یہ مستقبل یعنی فیلے مزارے کو نصب دیتے ہیں ان والن کئی اذن یہ کیا کرتے ہیں فیل مظارے کو نصب دیتے ہیں ان والن پس کے اذن نصب مستقبل کو جملہ دائم اقتضاء یہ ہمیشہ جملے کا تقاضا کرتے ہیں مستقبل کو فیل مظاہرے کو نصب دیتے ہیں ان و لس کے ایدن ای چار حرف محتبر نصب مستقبل خنن ای جملہ دائم اختلاف اچھا ان اشکا اشوکا کی کاف پر زبر کیوں آئی ہے ان اشوکا اس کی کاف پر زبر کیوں ہے ہاں جی علی عدر आए क्यों इनी देर ना अद्धा घंटा टाइम ना लाया था तू नहीं लेट तो टोपी तो बगैर लेट क्यों है आए आजा आजा ہاں جی کیوں دوبارہ ہے اتنا ٹائم نہیں ہے جلدی جلدی ہاں جی ہاں ان کی وجہ سے ابھی تو ہم نے پڑھا کہ جو ان ہے یہ فیلے مزارے کو نصب دیتا ہے تو اشکا پھیلے مزارے ہے نا تو اس نے نصب دیا اس کو ان کی وجہ سے نصب آئی ہے لولا ان لشکتا اللہ امتی لمر تو ہوم بس کی بس کی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے آسم ہاں پیچھے ارفے جا رہے ہیں باپ ملی بوزو ان بودو ان کیوں پڑا ہے کسرا کیوں آیا بوزو پر کس کا کلّی <سؤال> کا مداخل ہے اور کلّی کے نیچے زیر کیوں ہے کس <سؤال> کا معا کا مدافعل ہے اور کی عین پر زبر کیوں پڑی ہے یہ مبنی ہے زرف ہے مبنی ہے اس میں غیر متمکن ہے اخراجہ مالکن و احمد مالکن پر تو تنوین پڑھ لی اور احمد پر کیوں نہیں پڑی مالک اخراجہ کا فائل ہے تو احمد بھی فائل ہے غیر منشرک ہے کیوں اور احمد نش مادل کا وزن ہے وزن فیل علمیت اور وزن فیل دو اسباب ہیں اس میں مناسرت کے اس لیے اس کو احمدن نہیں پڑا بلکہ احمدو پڑا و نسائی یہاں پہ تنوین کیوں نہیں پڑی نسائی پہ ہاں الف لام کی وجہ سے و ساہ شاہ بنو زئی ماتا و ذاکارہ بخاری آگے پڑھیں جی بی وضو ان وزو ان وا پر فتحہ بی وضو ان فواذرہ قائی ہی چلا تھا مواذ ثم ثم غسل يده اليمنى باليسرى ثلاثه مرات ثم المسرا ثم, ثم, ثم, ثم مسح راسه حضرت عمر جو عثمان دلہ کر وزو نے بھی وزو ان وزو کا پانی واو پر زبر ہو تو وزو کا پانی واو پر پیش ہو تو وزو کرنا واو کے نیچے زیرو تو وزو کا برتن وزو وزو وزو تین رف الگ الگ معنی وزو برتن وزو پانی وزو فیل ناگ میں پانی چلا تین مرتبہ وستن تین مرتبہ کس کا معنی ہے پیچھے ادھر تو نہیں ہے چھوڑو اس کو مسل مسلا دالی, دالی, دالی کا تین مرتبہ مسلا زالی کا اسی طرح سوما مساحا پھر مساح اپنے سر کا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ کو جیسے نہو وضو اذا میرے اس وضو کی طرح <تصفح> حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ عثمان دعا بی ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا وضو وزو کا پانی منگوایا فغا صلاحی ثلاث تمرات تین مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کو دھویا وسطن شاقا وسطن سارا پھر اپنے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا استن شاق استن شاقا یستن شیخو استن, شاق استن شاق یہ کہتے ہیں ناک کی ہوا کے ذریعے پانی اوپر کھینچنا استن شاخ کا مانا کیا ہے ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر چڑھانا یہ ہے استنشاق صرف ناک کے ساتھ پانی لگا کے چھوڑ دینے سے استنشاق نہیں, نہیں ہوتا, ہوتا, ہوتا استن ناک چھاڑنا یعنی ناک کی ہوا کے ذریعے باہر نکالنا استنشاق چڑھانا استن نکالنا ناک کی ہوا کے ذریعے غسل غسال ثلاث مرات پھر چہرہ دھویا تین بار سما غاسل المرفق ثلاث مرات پھر اپنا دایا ہاتھ کہنی تک دھویا کہنی سمیت تین مرتبہ سم علیسرا مثل علی کا پھر بایاں بھی اسی طرح سما مساح باسی پھر سر کا مسا کیا سما غا سال علیمنا ثلاث مرات پھر دایا پاؤں دھویا ٹکنو سمیت تین مرتبہ سمالیسرہ مثل دالکہ پھر بایاں بھی اسی طرح سمالیسرہ پھر فرمایا رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَدَّعَ نَحْوَ وُضُوءِ هَذَا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضوء کی طرح وضوء کرتے دیکھا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ یہاں پہ کچھ چیزیں ذکر نہیں ہوئیں مثال کے طور پر داڑھی کا کھیلال کرنے کا ذکر نہیں ہوا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے کا ذکر نہیں ہوا ٹھیک ہے ہاتھوں کی اگلوں کا کھیلال پاؤں کی اگلیوں کا کھیلال ادھر ذکر نہیں ہوا کانوں کا مسا یہاں پہ ذکر نہیں ہوا اصول یہ ہے کہ عدم ذکر عدم ثبوت کو مستلزم نہیں کیا اصول ہے عدم ذکر عدم ثبوت کو مستلزم نہیں ہے عدم ذکر ادم ثبوت کو مستلزم نہیں ایک چیز کا ذکر نہیں ہوا تو اسے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے ذکر کرنے والا وہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے ذکر نہیں کرتا اب ذکر نہ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ کیا ہی نہیں جو کہتا ہے انہوں نے یہ کیا ہی نہیں اتنے ادھر کان کے مسے کا ذکر نہیں ہوا تو کوئی یہ حدیث پڑھ کے کہہ دے لو جی انہوں نے تو کان کا مسا کیا ہی نہیں اسے آپ کیا کہیں گے ادم ذکر ادم ثبوت کو مستلزم نہیں. نہیں ہے آپ کا دعوی ہے کہ کان کا مسا نہیں کیا دلیل لاؤ ہاتھوں برہانہ کم انکم تم صارقین سچے ہو تو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو دلیل کے بغیر بات نہ مانی جائے گی وہ ثبوت کے لیے بھی دلیل چاہیے ادم ثبوت کے لیے بھی ثبوت کے لیے بھی جس چیز کا جو دعوی کرے گا وہ اس پر دلیل دے گا ثبوت کی دلیل اور طرح کی ہوتی ہے عدم ثبوت کی دلیل اور طرح کی ہوتی ہے دونوں کاموں کے لیے دلیل نفی کے لیے بھی دلیل چاہیے اس بات کے لیے بھی دلیل چاہیے اللہ نے اپنی الوحیت کے اس بات پر بھی دلائل دیئے اور اپنے ساتھ شریک نہ ہونے کے بھی دلائل دیئے اس بات کے بھی دلائل اور نفی کے بھی دلائل اور وضو یہ سارے کا سارا فرد ہے لوگ گنتے وضو کے اتنے فرد ہیں اتنی سنتیں ہیں اتنے کچھ بھی نہیں وضو سارا ہی فرد ہے بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے فرد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اسم اللہ علیہ اللہ کا نام جو ذکر نہیں کرتا اس کا وضو نہیں وضو کی نیت کرنا بھی فرد ہے ان اعمال و بن اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے ٹھیک ہے دائیں طرف سے شروع کرنا بھی فرد ہے پہلے بایاں پھر دایانی نہیں دھو سکتے ابدا او بھی ایامینی کم ابداؤ حکم دیا ہے دائیں طرف سے شروع کرنے کا پھر اسی طرح بزو سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا وہ آدمی جو نیند سے بیدار ہوا اس کے لیے فرد ہے مر رہا تین جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ وہ تین بار دھو لے تو لائے ادھر این بات کہ اس کو پتہ نہیں اس کے راہ ہاتھ نے رات کے در گزاری ہے پھر کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا فرد ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی فرض ہے ناک کو جھاڑنا بھی فرد ہے ادا تبد اطفا مز مض وسطن شخ و بال استن شاخ اللہ انتقنا سا اما ادا تبدہ اطفا مز مض وسطن شف وسطن سر حکم دیا ہے سب کاموں کا موقع چہرے کو دھونا بھی فرد ہے فخصیلو وجوہ کم اللہ نے کہا ہے داڑھی کا کھلال کرنا بھی فرض ہے نبیلا سلام نے داڑی کا خلال کیا اور فرمایا ہا قدا مجھے میرے رب ازا وجل نے اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے پانی لے کے تھوڑی کے نیچے داخل کیا اور اس سے خلال کیا اسی طرح مجھے میرے رب ازا وجل نے کرنے کا حکم دیا ہے بازوں کو نہیں اس دھونا بھی فرد ہے وہ عیدیا کمیر المرافیتی اللہ نے حکم دیا پرانے مجید میں پھر انگلیوں کا خلال کرنا خل البینہ اسابئی کا بری جلئی کا ہاتھ پاؤں کیوں کی کا خلال کار حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا مسا بھی فرد ہے ومسا بیرو اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں راس کان بھی سر میں سے ہیں اگر سر کا مسا فرد ہے تو کان کا بھی فرد ہے اور لہن نے بیر اوسی کہا ہے سر کا مسا یہ نہیں کہا سر کے کچھ حصے کا مسا کئی وہ مسا کرنے والے کیا کرتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ وف نہ خراب ہو جائے چیر نہ ونگا ہو جائے یہ کام نہیں کرنا پورے سر کا مسا و مساح بر پھر وہ ارجولا کم پاؤں ٹکنے سمیت دھونا بھی فرد ہے اللہ نے حکم دیا ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی فرد ہے یہ سارے فرائد ہیں وضو کے لوگ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں فرد اتنے ہیں واجب اتنے ہیں مستحب اتنے ہیں سنتیں اتنی ہیں نفل اتنے ہیں ہی خام خامی ہر کام کرنے کا حکم دیا اور جس کام کا حکم اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے وہ کام فرد ہوتا ہے واجب ہوتا ہے پڑھیں آگے بسنادن بسنادن صحیحن <تصفح> یہ موصوف صفت ہے اسناد اور صحیح <تصفح> خوشی حضرت نبی صلی, <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے بارے میں مزاحدہ فلح کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں فی صفاتی وزو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزو کے طریقے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزو کے طریقے کے بارے میں ہاں انہوں نے کہا ہی انہوں نے مسئلہ کیا اپنے سر کا با ایک مرتبہ اس کو ابو داود نے نکالا ہے اور نسائی نے اور نے اس کی صحیح سحی سند کے ساتھ نکالا ہے صحیح ہے صحیح سند کے ساتھ نکالا ہے بلکہ بے شک یہ باب میں سب سے زیادہ صحیح چیز ہے وان اچھا باقی کام ایک ایک بار دو دو بار تین تین بار سر کا مسا ایک بار آگے آپ پڑھیں گے سر کا مسا دو مرتبہ تین مرتبہ وہ بھی پڑھیں گے لیکن اس حدیث میں ایک مرتبہ ہوں ابن بن آس... ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی صفت قالا رسول... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کیوں؟ رسول اللہ, اللہ, علیہ وسلم رسول اللہ کیوں مساح کا فائل ہے براسی اکبلا فاک بالی بات بھرا متا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ نبی ربوزو کے طریقے کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا کیا پہلے اپنے سر اپنے سر کا پہلے کدھر سے آ سر اپنے سر کا آگے سے <سؤال> نہیں اپنے سر کا بسا کیا فاق بالا <سؤال> اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لے گئے <سؤال> اد بارہ اور واپس لے آئے سر کا مسا کیا دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اک بالا بھی دونوں ہاتھوں کو آگے لے گئے وہ ادبارہ اور واپس لے کے آئے ادھر آؤ ادھر <تصفح> لیٹ آئے اور ٹوپی بھی نہیں گھروں ٹائم نہ لگے گا ہوں <تصال> دونوں ہاتھوں کو آگے لے کے جانا اور پھر واپس لے کے آگے لے کے جانے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ ادھر کو لے کے پچھلی جانے اس کا آگے کو سفر اس طرف ہے اور پھر واپسی کا سفر جہاں سے شروع کیا تھا <تصال> رجا حت رجا مکان بدام اور لفظوں میں ففیل اور ان دونوں یعنی بخاری مسلم کے ہی ایک الفاظ یہ بھی ہیں اور ان دونوں یعنی بخاری مسلم کے الفاظ میں یہ بھی ہیں بدا بقدم آگے سے بے مقدمی ہی شروع کیا اپنے سر کے آغاز اگلی جانب سے یہاں تک گئے ان دونوں کو لے گئے پیچھے گدی تک ان دونوں کو لے گئے گدی تک پھر اسے واپس لوٹایا پھر ان دونوں کو واپس لوٹایا کہ اس جگہ تک جہاں سے ابتدا کی تھی جہاں سے سر کو مقدم سر کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو رکھا حتہ بھی کفاہ دونوں کو پیچھے گدی تک لے گئے سما ردا پھر دونوں کو واپس لے کے آئے حتیہ کے راجا مکان اللہ دی بادہ جس جگہ سے شروع کیا تھا وہاں تک لے کے آئے یہ طریقہ سر کا مسا کرنے کا ہاں جہاں پہ سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک کرنا ہے جہاں تک بال اگتے ہیں نا وہ جگہ سارا ہے اس سے نیچے تو گردن ہے صبر پتہ لگ گیا ہے نہیں نیچے کیوں پھینکے کی؟ مسا سار کا کرنا ہے بالوں کا نہیں مسا کس کا ہے سار کا بالوں کا نہیں اب عورتوں کے بال وہ ادھر ادھر تک لمبے ہوتے ہیں وہ کیا کریں وہ تو تماشا ہی پی جائے گا مسا کس کا کرنا ہے سار کا بالوں کا نہیں یہ بات سمجھنے رولا سارا ختم ہو جائے گا سفیان کھڑا ہو سوری جلدی جلدی اتنی دیر مسا کر کے دکھاؤ سر کا کیسے کرنا ہے کہ اے سر نہیں <laughs> وہ یوں کر کے کرتے بھائی یہ جو اطراف ہیں کانوں کو طرف یہ بھی تو سر ہی ہے سر کا مسا کرنا ہے پورے سر کا ہاتھ رکھ دو اس کو یوں ہاں اب اس کو لے کے جاؤ پیچھے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے گردن تک نہیں لے کے جانا جہاں پہ سر ختم ہوتا ہے وہاں پہ بریک ہاں اب واپس آم کھڑا کھڑاؤ مسا کر کے دکھاؤ ایک ہی جس طرح پڑھا ہے حدیث میں ویسے کرو نا سر کے آغاز یہاں سے مساف شروع کرو دونوں ہاتھ پیچھے پھر پیچھے سے دونوں واپس کرو وہ اینج اونج اگلیاں چھڈ سیرتے رکھ ہاتھ اینج ہاں پیچھے لے جاؤ اب وہاں سے واپس لے کے آؤ یہ ہاں جی آپ کر کے دکھاؤ نہیں کیتا دوبارہ کرو ہاتھ اٹھاتے کیوں واپس لاتے اوے پھر کرو ہاں تم کر کے وہ کھا کڑا چنگی طرح چلو بیٹھ جاؤ دیکھو گردو پر دارو مدار ہے نماز کا وضو ٹھیک تو نماز ہے وضو ٹھیک نہیں تو نماز ایک ناخن کے برابر جگہ ایک ناخن کے برابر جگہ وضو والی خشک رہ جائے تو نماز ہوگی ہمارا ہوا یوں عید الزو اب بھی دوبارہ کرے نماز بھی دوبارہ پڑھے تو اگر آپ مسا یوں کر کے کریں گے وہ تو پھر کافی ساری جگہ خشک رہ جائے گی تو وہ نماز ہو جائے گی مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی اگر ودو ٹھیک نہیں ہے مسجد میں جا کے ایکسرسائز نہیں کرنی نماز پڑھنی ہے اور نماز کے لیے ودو شرط ہے مفتاحسلاتی اتہور نماز کی چابی وضو ہے چلے آگے اللہ اللہ کی آپ کی باری در ختم نہیں ہوئی تی تین تھی اس کی ان کی دو تھی در تین چلیں وَمَا مَسَّهُ بِضُرٍّ وَادْخَلَهُ إِذْبا إِذْبا هِسَبَبَهُ إِذْبا إِذْبا تَيْنِي سَبَاحَاتَيْنِ سَبَاحَاتَيْنِ سَبَاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَّهُ بِإِبْهَامٍ مَئِي ابن حجر رس امر رضی اللہ تعالیٰ رسول کے وضو کے طریقے کے بارے میں انہوں نے کہا پھر وہ اپنے سر کا مسا کرتے اور اپنے انگلیاں پھر انہوں نے مسا کیا اپنے سر کا ماسا ہافل ماضی ہے نا تو ماضی والا ترجمہ کرو انہوں نے مسا کیا اپنے سر کا اور داخل کیے انگلیاں شہادت والی انگلیاں شہادت والی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں اور مسا کیا ان دونوں کے اپنے دونوں انگوٹھوں سے اور مسا کیا اپنے دونوں انگوٹھوں سے کان کے باہر کان کے پچھلے حصے پر کان کے پچھلے حصے پر پچھلے حصے اسے ابو دا نے نکالا اور سائی نے اور اسے ابن صحیح وَعن عبداللہ امرضی اللہ عبد اللہ نے امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کے طریقے کے بارے میں کہا سما سم ماسا صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا کیا وہ اد خالہ اسبا دونوں شہادت کی انگلیاں داخل لکی ان کو سباحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تشہد میں تسبیح کے وقت حرکت کرتی ہے سباہ تسبیح بیان کرنے والی اگلیاں شہادت کی انگلیاں ہی اپنے کانوں میں ان کو ڈالا وہ ماسا بھی ابہا میں ہی الاظاہری ہی اور اپنے انگوٹھے کے ساتھ کان کے ظاہر کا پچھلے حصے کا مسا ہاں جی کان کا مسا کون کر کے دکھائے گا جس کس کو صحیح آتا ہے کان کا مسا کرنا آسم کھڑا ہو انہیں پتہ لگتا ہے آرام آرام سے کرنا ہے یہ تو کام نہیں ہے اس یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں جی کھڑے ہو کے سب کو نظر آئے نا کوئی اور یہ دیکھو ایک طریقہ اس میں حدیث میں کیا کہ کان کی انگلیاں کان کے اندر کان میں جو داخل کرنے والی انگلیاں وہ شہادت کی انگلیاں کان میں اور انگوٹھے کے ساتھ پیچھے سے مسا یوں کر رہا ہے نا تاکہ یہ انگلی بھی یوں اندر گھومے انگلی گھومے گی نہیں تو کان کا صحیح طرح سے اندر سے مسا نہیں نہ ہوگا یہ اندر یوں گھومے اس کے لیے کیا ہے آپ یہاں سے کریں کان کو پکڑیں ٹھیک ہے یہ ٹریک بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر سے گھماتے گھماتے اس کو کان کے سوراخ میں لے آئے اب انگلی یہاں سے نکالنی نہیں ہے انگلی نکال اندر ہی رہنے دیں اور پیچھے سے انگوٹھا گھمائیں سارا کام ہو جائے گا سے کڑا کے کر کے اخا یہاں سے شروع کرو نا ہاں اگلی کو گھماؤ راستے پہ سرا اگلی باہر نہیں نکالنی اوٹھا گھماتے پھر کرو آ چال کر کے ہاتھ کھڑا ہو اس میں ہنسنے کی کون سی بات طریقہ وضو کا سیکھیں توڑ نہیں لونی ہاں اس کو اچھی طرح سے گمانا ہے اوپر تک مکمل کان کا مسا پوری طرح سے کھڑا ہو کر کے دکھا نظر نہیں آ رہا منہ ادھر کر تیرا کان سارے نظر آ گیا چلو جی تو آج اتنا ہی کافی ہے سبق ٹائم ہو گیا باقی انشاءاللہ کل اللہ گے تو کل پہلی باری کس کی بنے گی آپ کی دو دشیں اور دوسری باری دو دشیں آپ کی چار آگے کون پڑے گا مطالعہ اچھی طرح سے کر کے آ دیکھو آپ کو ڈبل ڈبل موقع مل رہا ہے مطالعے غلطی نہیں آنی چاہیے عبارت میں ترجمے میں کسی طرح کی ٹھیک ہے تیسری باری آپ کی ہوگی دو دیشیں چوتھی سفیان آٹھ اور آخری دو دیشیں چلو ٹھیک ہے سر دو, دو دشانے ویس لو <تصفيق> <تصفيق>